کھانا ڈاڑا ہے نہ سالہ دا بھی نہیں گڑی نہ بھائی کے تحررا باج نے سیدو نے باج اسو کی ہدیلے گرو کو باج نے صافنا جا بتا جی مہمانا اور اللہ <سؤال> سرت کے مکنا لازم با دی وقت کی وقت ضرورت سے یہ ساتھ نہیں بیان کرنے دے سن ڈر لے نا ڈر لے نمو چلا بچتے بغیر زبان والے باتیں کر ڈر لے سر گروپ نے کاदरी बिन सलाम کون نا حزبین دا ڈر لے ڈگرو یو گروپ بہنوں جی عائشہ وحفہ و صفیہ او سدا در رو گروپ نے یا اولاد او چه بار کائشه امصاف ذو الذر زندانون ند او ذی بشر عشر ذل ها والحزب الاخر ذیم گروپ و ذیم الله ثیگی بن زبی ایتنا ام سلمہ واقینا ام حبیبا میمنا زینب جریه یا رسول الله قالن ھننا طالب گروپ خدا تین اور ذی بشر می سنور رھاوا ذی برمحشلا اور سایر النساء نو سایر نو سایر رسول الله پرمکانن مسلمون قد علی فرمایا کہ فتوجہ فتوہ تیجان سے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے حب ابن السلام دو مومنین سرا دیون پر ذکر ہے اند احد ہیم ہدیۃ تنتہ سمتے ہدیہ و یراث میں چوی دیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اخرہ تاخید او کر اخرہ اور سے مکذین راحت پیدا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجتے شاہ جی تا رہے نبی نے تم کو دعشن رات باسا اصحاب ہدیہ واہ وہ خبروں کا دن من آر کان۔ لیکن قائل ہے پیش کی میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹ دی دی بیان تفصیل سے نہیں بکل نوت و من سرم لقد نبي صلی اللہ علیہ وسلم قاطرہ ہے بکل نوت و من سرم بما قلنا تکلمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبر امانش کے مالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب اندر کا فرمایا کون عاشان فص انها بليان زيدت بثوث فقال ما قال نا سوين تا ما قالا وقال ما قال لي شان ما قص خبر وکلا خبر خبرو کا کی محبت محبت ہاں سبب تو بہت دندرا صفہ ضلع کی دینی بین النوحیا وحجر لمیا تینی ثنا اللہ نے ماں تو نبی سو بھی مراتن الا عائشہ سوا عائشہ حقیقی عائشہ کے بارے میں ہر حال کے الا عائشہ قالت فقمت اذوب اللہ تمہیں سلمے باپ نہ اوں اے قالت وقالت ام ابن منی چومی تو میں سلمے رہا ہوں قالت ام ابن تو نے راجیدے جب قالت قوم میں زمین رہا تھا قوموں میں چباکار قوموں میں زمین رہا اللہ سوبو بسم اللہ تعالی تذکرہ اللہ تمہارے تذکرہ سے ثم انھن دعونا صداون بے و رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسرا نہ نے پیپیان سا کا صدر کی دادا بابا نے جب سربستانہ اللہ تعالی با نے الاعلنا حضرت مساوات کی بیت دی بکرن قرطاؤ بک کے قلمتوں نامے سخمنو کے فتالے نے توالات وحب بین ما وحب تمینن کے دو اوا تھا اسی جو سمینکم وقال برا استعوذ سمین زما بسر فر جات نے ہند پشم میں پرتا باب قلنا خبر ور کو باب قلنا ال جی دیوتا نے کی بیلار یہ جیلے فقابت لیسے بیرزم فقابت عن طرح بارسن لزینب حتنا کی بیدا رہو لے گا ناولی لگا درد نمی بیانو زینب رضا ہو رانا زینب رضا نحا نبی رضا مقابا چیداری پکور کی ہو فاغ اللہ ذات علی عشانی سنو کی پنی بیر اسلام آلی فاغ اللہ ذات علی عشانی سیاب دا حدیث ویدی دلارت ہے فاغ اللہ ذات علی عشانی سختی اقلاد کلاب پانچر نحا فانی دا ج جن صدق اللہ علی النبي بن نبی صحابہ تاضیات انتصال نگد اور کچھ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں اپ بری کراش کہے بی بن نبی صحابہ نہ ہم نے سنن بی قسم کے ساتھ باندھانے مساوات پر دوتا ابن نبی کا ابن نبی صحابہ کی پر اب سو کہا ان چیزے تو صدق پر آواز ان فامی بن حقا تنا اور دھ چاہیے تموری پتر دیو گے حتی تنا اور وقالوا انا لا نترك انا نسو سينوا وقالكم فصبطها فزروا كذلك بذرج وين دیتا انذرن رہا تنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غیم انتظار کا دی اجازت تنظر حتى سنتها حتى ان رسولک نے حضرت عائشہ سے مقصد نظرنا دلیل اجازت کے جو جواب کو لے ہیں داگی یہ دا ہے اندر اتھلیاں دلیا آیشہ کتر آیشہ خبر اکی کلی کے کالا حد چلو تو کتر معلوم کی جادت چیزدی چا دشتری کتر کل نمو آیشہ تو ناگی بس شروع کرنا کتر کل نمو آیشہ تو تلوک لے خبر آیشہ تردو آلا دینک چاری بسوین داگی جواب پر کرو تردو جواب پر کرو جنہتے کو پرزیندنہ مل فکر سوچور کی ری اقام ابا ذر رفیعو تبنا مفرزہ مفرزہ ذات ابھی تائس ف بکر ایک طرح سے نہ ہے انھا اور ذات بکر اللہ تعالی عمر و مروان فرمایا مروان نے کہا نہیں شام نے رگین مکرج ورکین مقصد واپس oh. کی مرغذر علیہ مثلا قائمتجازتن باپ بار دلیل تھا کو ہبہ قایباد مو خدانہ ہونا ذبہو لہونا قایبا ہبہ جائز ہے اشارہ یہ دمسری تنفیل کے فقہ ہے کہ در تکمیل ظہارہ اتمام یہ میرے پر قبل شرط اور شرطہ امام ابو الحسن رحمۃ اللہ امام شافعی قبضہ اتمام یہ میرے پر دخول جہبی چا قبضا راشی تو قبضا نہیں بھی امام رحمتہ بیجاب اور اتمام راضی کیپور سے سردار کی جاوس اتمام رازی کا قبضہ کے لیے محوب لہو کی داغلٹ میں تعریف دے تک ہر کلابا قائبہ جائز کلا جس محبوب لہو ربائے بگن قبضہ قبضے جواب داری دے نفس سے آ نفس را ہو احنا جائز بھائی با نہ جائز مہو نہ اتمام چرا دی تملیغ پہ ہے نہ قبضے کرا دیے قبضہ اتمام راجی نب سے آکت نہ ہو اہنابی مذالاو <سؤال> دین کی کتاب میں سرکھی رہا رہا ہے بدل قائمت میں وہ ابن انہوں نے جائزت دار سیدہ جائزہ اور عادتنا دارین مری مری باتیں سنا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث درشیدہ رروانند ہے لو کہ ترجمہ حدیث نے کے 35 کے مقامات کے درشیدہ اور رروانند 139 کے 285 نے کہ یہ ضرور ضرور پڑھی پر دا دا دا واقعی کو دور تو رکھے گا غائب۔ کتابوں کا لے اگا چیز تقسیم مالوی کی کہ تقسیم قبل کے حوازن، حوازن اگر کا کہ دی تیرے لسلاندی اولا سردے محلت کڑے گا اور معرفی کے دارے چیتاگئے نے باق تقسیم پھرنے کہ لسلس دے مصابی نکبہ کی راولی نسل اکنے نبی رسلہم اوگا حافظم بدل مقام کی دی کری دی وہ محلیان دوی آیات دلاندی اکنے نبی رسلہ تو اسلام مزوی وحواتی نشرت وقسان دارو تحت تاہب تاہب تاہب تاہب تا نبی رسلہم دیر فرد داگئے محاصر فكانوا شوافا سرغني بين الرسول السلامتا جارى الطلعين ووقد حواذين بلي وخا وقضوا قات المقاسم مدينه وقضوا قات المقاسم حالان كي تقسيم واقشيو حالان كي تبي روانتي وقند استنصرو بذا عشر ايام لان ينتظروا كل انتظاروا النبي بن السلام صلى الله عليه وسلم فقسم تقسیم سی ہوں اور تقسیم اصل شیر المجاہدین ین دیر چه دیر دا او کشال دے لای تقسیم موضوع اکم چہ مسلکی اللہ نفس تقسیم فشو ورول معنی ولی کہما مسطمن غلام دو قسم دے دیرے دو قسم دے دیرے قسم دے دیرے باقی لاگ اشتراک ادالی تقسیم نشیلہ حالت دے تقسیم میرے راجیدا تقسیم چھو دا ما نو مینا پدی کا کہ میں ایبا بنو بخاری ولہمون کو دیو بیچنا کرنا ایبرہ وا تھا مرام بخاری یا نور کرتے <تصفح> اماما ساکتا ہے کہ من صاحبین اوہینی رائے سے ہمارا ردتا ہے ہمارا ردتا ہے یسر ہمارا اب آمین کما ہمارا نا اب آمین کما ہمارا انداز پہیسیت ہے بھی اوہینی بخاری دکھر کئی در پرائی با دی مانا اب آمین کما ہمارا ایتی وزارک اینا بلا آوازین دام دو جملے در ایتی دا ہے با او اگا آوازین تو آوازین فطولو سکسان موجود و خنایبی موجود کاغنو نایبین ومن چیز کیمن ہاپا